بسم الله التميم العليم من الشيطان الرجيم من همي وغفتي وغف فمن طلب من من كرم على الله وادعى بالصدق جاز اليس في جهنم مقعد للكافرين والذي جاء بالصدق وفاز بالي اولئك هم لَهُمَّا يَشَابُونَ عِنْتَ عَبْدِهِمْ ذَٰلِقَ جَلَّابُ الْمُحْتِنِينَ لِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَلْمُ أَصْرَ الَّذِي عَلِيُّوْا وَيَجْنِيَهُمْ أَجْوَابُنْ بِأَحْتَ بِالَّذِي كَانَهُ يَعْلُوْا نبي صلی اللہ, اللہ علیہ علی وسلم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں صحیح منا اب وقت تھیارن ہوئی ہے اور یہ اس وقت ایمان لائے کہ جب گردوں میں ایمان لانے والا نریم شاپ رڑے مسلح باغ اور کوئی بھی نہیں تھا پھر وہ شامل تھی پہلے پہلے ایماندار باہر اللہ شاہ نے قرآن نزیب القانے تربیت نے ابو بدر اللہ کا کے طرف اشارہ کرتے ہوئے سرمایا وادی وا دی وہ جو سچ لایا جس نے سچا اور ملے گا راری کا جلدہ یہی نیکی کرنے والوں کا پتہ ہے تاکہ جو آلات انہوں نے غلط کیے جو سے اللہ تعالیٰ کو اچھا دی کا, کا انہیں اچھا اور بکری بدلا آتا ہے صحیح دن ابو بکر رضی اللہ عنہ وجہ سے امت پر اللہ کو بٹانا ہوا تعالیٰ نے کیے بہت سی برستے کی ہیں اور ہمیں کے ساتھ کسی سفر میں نکلے سکتا کے کام دہی راہ یا جگہ ہے رخ دیا اور نام تلاش کرنا شروع کر دیا گیا جس جگہ پہ ہم اٹھتے تھے وہاں پہ پانی موجود نہیں تھا لوگ ابو بکرے آپ دیکھتے رہے گی ایسی جگہ دیا ہے جہاں پانی بھی موجود نہیں ہے ابو بکر آئے اور کہ لبی اپنا میری لان میں رکھ کے سو رہے تھے تو کہتے ہیں اور لوگوں کو ایسی جگہ پر روک دیا ہے جہاں پانی موجود نہیں ہے تو عائدہ اپنی اللہ کھا کر رہتی ہیں مجھے خوب سنائی و چاہوں نے اور اپنے آپ سے میرے پہلو پر معافنے لگے کہتی ہے کہ ندی قریب سب آگ ری بلب اگر میری گوشت میں سات سات کے دو نہ رہے ہوتے تو شاید میں کچھ خیر وہ مجھے جان کرتے رہے گئے ندیے کریب سب آگے مطلب اٹھے جب صبح ہوئی تو یہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ پانی نہیں تھا اب لوگوں نے نماز ادا کرنے کی فتح کی اور پانی موجود نہیں ہے تو اللہ خالہ تعالیٰ نے تیبوں والی آیت نازل کر دی دیگر تم پانی نہ پاؤ کا تیب کا تو بات بکی سے تیل کا لوگ اپنے سروں اور آخر صاحب کے ساتھ مسافر تو یہ تیلوں کی آیت نازل ہوئی ہوئی تو ہمیں کہاں روک دیا ہے تو اویاریا تبہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے اللہ پانا ہوا تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ تفتیق کر دی ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو نماز ادا کرنے کے لیے سیون کرو اور نماز ادا اس سے پہلے بھی بہت سی برکتیں ہم دیکھ چکے ہیں کہتے ہیں کر رہی ہے پر میں سوار تھی اس کو جب اٹھایا کھڑا کیا تو وہ ہاتھ جو ہوا تھا وہ اسی کے نیچے سے ہمیں جل گیا یعنی ہار بھی نہیں تھے جہاں بیٹھے تھے اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا اور اس کو یہ بھول ڈھول کے ساتھ ہے لیکن اس رکنے کی وجہ سے اللہ پر یہ رخصت کی کہ وہ پانی نہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کا انتخاب کر لے یا جو کچھ اللہ کے بات ہے اسے اختیار کر لے تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس بندے نے اسے اختیار کیا ابو بکرے اور ابو بکر تعالی نے جب یہ بات سنی تو گرو دی کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا افوالوں کی ہاتھ ہے شہید اس باتیں کو کیا ہے یہ کیوں رونا شروع کر دیا ہے اگر اللہ تعالی نے ایک بندے کو تیار کر لے تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے کہتے ہیں پکا رسول اللہ کا ممال رہی کا سنت ہوا جاتی اصل میں اس بندے کا وبا تھے ابو بطر اور ابو بکر اور سب سے, سب سے زیادہ تعلق تھے اس بات کو جاننے والے تھے تو کہتے ہیں یا ابا بکرے لاقت کی اے ابو بکر آپ یہ نام نہ ہی, ہی لوگوں میں سے سب سے زیادہ اپنے ساتھ اور اپنے اعتبار سے کچھ پر انسان کرنے والا وہ ابو بکر بڑے ہوتے ہیں اور اپنی ابتدا میں کسی کو اپنا خرید دلی دوست بنانے والا ہوتا ہے یہ سب سے بہتر ہے اور فرمایا لائے اللہ تعالہ کرے مسجد کی جانب کھلنے والے تمام تک دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر رضی اللہ سال این کے دروازے تھے. لوگوں نے جن کے گھر مسجد کے ارد گرد تھے انہوں نے مسجد میں آنے کے لیے دروازہ مسجد کے اندر وہ کم ہوا تھا اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے دروازے بند کروا دیے سوائے ابو بکر رضی اللہ مال احک کے دروازے تھے کہ ان کا دروازہ مسجد کے اندر ہی کھلتا تھا سیدہ اہستہ صدیقہ بیان کرتی ہیں آخر خبریادین جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے پایا کے میرے والدین وہ دین اسلام قبول کر چکے تھے شام اور تجھی اور انہوں نے اپنے گھر کے سامنے مقصد بنا جاتے سنتے ان کی طرف دیکھتے بکان ابو بکرائی کی ابو دل کے مالک وہ اپنی آنکھوں پہ تابو نہیں رکھ سکتے تھے آنکھیں ان کی جہ پڑتی وہ ہوا کرتے علاوت کے دوران تو یہ بات جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے انہیں بڑی لاپاز گزر یعنی دی یعنی ابو رضی اللہ کو اول اسلام میں بھی قرآن مجید کی بلاوت کرتے اور لوگ ان کی علاوت سنتے اور ان پر یہ تلاوت اثر کیا کرتی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے سیدنا ابو صاحب رضی اللہ تعالیٰ کرواتے پر کہ ہیں, ہیں کہ آپ نے حکم دیا اب آپ پر دی ملنا کہ لوگوں کی امامت ابو بکر اللہ تعالیٰ کروائیں گے ابو بکر اللہ عنہ کو حکم دو کہ لوگوں کو جمع کروائیں گے ایسا اپنی علامہ تعالیٰ کہتے رہی انجن رفیق اب اپنی علام تعالیٰ کو بہت رقیب البل نرم دلوال ہیں تو پہلا کام مقام جب یہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو گئے لفظی نار تو آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ لوگوں کو جماعت نہیں کروا سکیں گے غام کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دو کہ لوگوں کو ابو بکر رضی اللہ تو انہوں نے وہی ہے کہ وہ لوگوں کی عمامت کروائے اب جب یہ معاملہ چل تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ہفتہ رضی اللہ تعالیٰ خاندہ کیا کہ وہ بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو یہ بات کرے اور ان کی جگہ عمر رضی اللہ عنہ کو مستقل امامت میں کھڑا کر دیا انہوں نے دیر دیر قریب سلامات مسلط سے یہی بات ہے لیکن رسول اللہ سلم بڑے مسلح سے ٹکرایا اور کروایا سننا سباہ کو یوں سفا تم یوں سب سلام و سلام کی عورتوں سے اچھی ہو رسول اللہ صاحب کی حیاب صلی اللہ علیہ آپ کی زندگی میں لوگوں کو سیدہ عبدہ اور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوسف اڑی سلام کو والی عورتوں یہ کیوں کہا بھی بڑی دلچسپ بات ہے اصل میں یہ تھا کہ عمر اللہ علیہ وسلم کی جگہ مسلم میں کھڑے ہو گئے اور آپ اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگ اس کو نبوست سمجھیں گے اور کہیں گے کہ جب سے ابو بکر مسئلہ پہ آیا ہے صلی اللہ علیہ ابھی طلبا نہیں مثلاً اس لیے وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ الزام میرے والد کی رانی کے نہ ہے اور دوسری طرف ہفتہ بھی اماؤں آ رہا تھا جب سہیلا ایسا رضی اللہ اموا کو یہ بات کہی تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ اگر میرے والد نیاوت کا شرف حاصل ہو جائے تو اس سے بھر کے اور کیا کرتی ان کی, زمان پہ دونوں کی زمان پہ کہ ابو رضی اللہ رفیق ہیں وہ آپ کی جگہ ایمانت نہیں کروا سکیں گے امر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتی لیکن دونوں اپنے دل میں وہ اور یو سر پڑھی سلام و سلامت کے واقعات کے لیے کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جب وہ بات باہر ڈگری کہ عزیز عشق کی اپنے غلام کو بھی دل دے ہے تو وہ جو عورتیں تھیں وہ کہنے لگی کہ دیکھو اپنے غلام کو دل دی بیٹھی ہے اور اسے رام بھی نہیں کر سکی اس کا قابو بھی نہیں پا ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ ہے کیا ہے جس پر عزیل مشر کی بیوی مر دی اور عزیل مشر کی جو بیوی تھی اس نے ان عورتوں کو بلایا دعوت کے لیے اور دعوت سے بلایا اور ان کو یہ دکھانا چاہا کہ جس کے بارے میں تو مجھے شمی کا نشانہ بنا رہی ہو ہوتی ہوں کہ وہ کیا ہے بہانا تھا دعوت کا لیکن وہ جو عورتیں باتیں کرنے والی تھی ان کے دل میں اپنی مرضی اور اپنے مقصد کی بات تھی اور ادیل مشر کی بیوی کے دل میں وہ اپنے خیال اور اپنے مقصد کو وہ پورا کرنا چاہتی تھی پتا ہے دونوں جانب سے دعوت تھی ویزبان اور نمان تھی یعنی جو معاملہ عزیز مصر کی بیوی بی اور ان عورتوں کا تھا بالکل وہی معاملہ سیدہ سہیل آئے گا سیدھی صاحبی اباؤ تعالیٰ عنہ اور سیتا ابا تعالیٰ کا کہ ظاہر دونوں دو کچھ اور کر رہی ہیں لیکن اپنے دل میں دونوں الگ الگ, الگ اپنے مقابل اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نہ سید آئسہ فرماتی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو امامت کروائیں پکانا اتر لی تھی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی انہیں امامت کرواتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ ہلکا پن محسوس کیا تو وہ نکلے اور دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی امامت کروا رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنی حالت میں بھی شاید. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جانب بیٹھ گئے پکانا ابو بکر ابو صلی صبح الہب و سلم ادا کر رہے تھے سدافی ابھی بکرے اور لوگ ابو بکر علی اللہ کر رہے تھے یعنی نبی قریب صلی علیہ وسلم کے نائب امام کے دور پہ ابو بکر اللہ کھڑے یہ تین طریقے ہیں کہ امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے مستدی بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھے دوسرا طریقہ کہ امام کسی بھی مرد کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کے نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے جو مستدی ہیں وہ بھی سارے کے سارے بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں اور یہ دلی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری میان میں تیسرا طریقہ کار آپ نے سکھایا کہ آپ وسلم ابو بکر رضی اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ابو بکر رضی اللہ اور روز بھی کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کا نماز پڑھائے اور اس کے ساتھ دائیں جانے پہلو میں نائب ایمان کھڑا ہو نائک ایمان امام کی اقتدا کرے گا اور جو پیچھے مقتدی ہیں وہ اس نائب امام کی اقتدا کریں گے ابو بکر علی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالی ابو کی اقتدا کر رہے تھے اسی طرح سعد سہداحلی رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں جدید وطلن بن ہنسی رکھتے ہیں ان کے درمیان جب وہ ادھر گئے ہوئے تھے نماز کا وقت ہوا تو اس نے ابو بکر کو کہا کو اب اس کو نہ کروائیں گے تو میں اقامت کی دوں تو کہنے لگے ہاں ابو بکر اللہ تعل نے جماعت کروانا شروع کر دیا نبی علیہ وسلم اس دوران تکلیف لے آئے کہ لوگ ابھی نماز ادا کر رہے تھے اور ابو بکر ابوبکر تعالیٰ وہ بڑے خوشو خزو کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے کسی جانے دیکھتے نہیں تھے جھانتے نہیں بیماری کی حالت میں نبی کریمسل لکھتے تھے اپنے گھر سے اور گھر کا دروازہ پہلے تک کیا رہے گا اب چونکہ یہ پہلے کا واقعہ ہے آپ گئے ہوئے تھے لوگوں کی صبح کروانے کے لیے اب مسجد کے پچھلے دروازے سے داخل ہوئے ابو بکر امی اماؤ خبر نہ ہوئی معلوم نہ ہوا تو لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجانا شروع کر دی آپ آخ کے آخبار ناتا بکر اوبکر اللہ بارہ کو متوجہ ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ کو دیکھا چھانکا نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ الب نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر لیکن ابو بکر ولی اللہ تعالی کو اپنے ہاں نواز کے دوران ہی اٹھائے اللہ کی امن کو سنا بیان کی پیچھے ہٹتے ہستے تب میں آگے کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی تب سے لکھ لے اور امامت پر آ گئے جب نماز پڑھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابا بت کریں ماں کا مس تجھے کس چیز نے روکا تھا اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے حالانکہ میں جنگ سے حکم دے رہا تھا کہ اپنی جگہ پر رکھو تو کہتے ہیں ماں تالا کو شاپا تھا وسلم ابن ابھی کوشافا یعنی ابو بکر کے لیے یہ بات بیبا نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ کھڑا ہو کر عمارت کروائے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور رام نے میں پیچھے ہٹ آیا تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کی حالت میں بھی اب ادھر رسی اللہ کو اپنے مسلح امامت پہ کھڑا رہنے کے لیے کہا وہ کہ وہ ادر پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے امامت اسی طرح اپنی بیماری کے عالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مسلح امامت کھڑا کیا اور پھر کچھ نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتداء میں ادا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پاتے ہیں, رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ رضی اللہ تعالی اپنے گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور میں ہوئے، لوگوں سے کوئی بات نہیں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو ربی کے قریب سوانے سورح رنگ کی بھاری لا چادر کے ساتھ اس کو گیا تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کو غصہ دیا اور, رونے اور یا نبی اللہ کے نبی صلاح و صلی اللہ علیہ کا اللہ آپ پر وہ موقع کبھی جمع نہیں کرے گا اور انکل وہ کرتی عی کا پتہ نکتا جو موت آپ کے متعلق تھی وہ آپ کو آ چکی ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن رضی اللہ اقباس عنہ نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرے سے باہر نکلے تو سیدنا سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے کا کہا تو انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے انہوں نے خطبہ کیا اور جو بھی محمد وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ خوب ہو چکے احد اللہ اور جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرتا تھا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی غور آنے والی نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے بمان محمد رسول محمد صرف رسول ہی ہیں رسول کتنے ہی رسول گزر چکے آخری جائیں شہید ہو جائے اس فل کیا تم اپنی کے باز جاؤ گے گئی تھی اور جو اپنیوں اپنی کے بعد پھر گیا یعنی اسلام کو چھوڑ بیٹھا پل شاہی آ وہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں نکالے گا اور جو اسلام پر قائم رہا تو اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو اچھی کزا دیتے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں کہ اللہ تب تعالیٰ نے یہ آیت مینا کی ہے حسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گراوت کی جب ابو بکر علی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت تو لوگوں میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو ابو بکر عنہ کی یہ آیت کی راوت کرنے کے بعد آیت کو سبھی یہ آیت پڑھنے لگے اور جو غم اور رنس کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عن کی آمد سے قبل ایک ماحول بنا ہوا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ نقیر قریب سلمان سلم ہیں اور لوگ کاپت میں چین گوئیاں کر رہے تھے کیا آپ غور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ سارا معاملہ اثر ہو گیا طرح. طرح. دینا وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور, ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے خلیفہ بنے ابیر بنے تو کا من کا من دن آ عرض میں سے کچھ لوگوں نے کفر کیا پر ہو گئے کیسے پر ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا سارا کچھ کریں گے زکام ادا کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا تو عمر رضی اللہ تعالی کو کہنے لگے منا آپ لوگوں کے خلاف کیسے لڑیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ, عزتل اللہ عزتل جبکہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے لا الہا الہا الہا کہ اس کا خون اور اس کا مال وہ مجھ سے بچ گیا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے سکون ہے تو ابو بکر اللہ تعالیٰ اللہ, من اللہ کی قسم میں اس کے خلاف ضرور کروں گا جو نماز اور زکات میں تفریح کرتا ہے حق مار. کیونکہ زکات یہ مال کا حق ہے لو منا کا اللہ کی قطب اونٹ کا ایک بچہ جو لبی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کی یہ زکات بھیجا کرتے تھے اگر اب انہوں نے اس کی زکات ادا نہ کی تو اس کی وجہ سے بھی میں ان کے خلاف لڑوں گا کرواتے ہیں اللہ کھول دیا اور ابو بکر تو پھر سب نے جمع ہو گئے ان لوگوں کے خلاف جہاد و پکار کیا جو برطد ہوئے اور زکات دینے سے جنہوں نے انکار کیا صحیح طرح ربیع کریم وسلم نے ایک من ان کی جس نے اللہ کے رابطے میں ایک جوڑا خرچ کیا جوڑا دو چیزیں دی دی اللہ کے رابطے میں دی نبنی ابھی اگوا میں تو اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا بلایا جائے گا تو کمن کا جو اہر نماز میں سے ہوگا نمازیوں میں سے اس کو بابو سلاد سے نماز والے دروازے سے پکارا جائے گا پون کار آد جاب جہاد اور جو ایسے جہاد میں سے ہوگا اسے بابو جہاد جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا پون کان سیاں باب ابنیاں اور جو روزے داروں میں سے ہوگا اسے بابر سے بلایا جائے گا من من با، اور ابو بکر تعارف فرماتے ہیں اے اللہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قیدا ہوں کہ ماں منظوری کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو سارے دروازوں سے پکارا جائے جنت کے سارے دروازے جس کو پکار پکار کے کہنے اور بولا کہ ادھر سے گزر جا فالانہ صلی اللہ بناتے ہیں ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے وہ اور مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا یعنی ابو بکر صدیقی اللہ علم بال ان لوگوں میں سے ہیں جن کو جنت کے تمام سر دروازے آواز دیں گے اور بلائیں گے اور ان کا ایمان ایسا پختہ تھا کہ ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ایمان کی گواہی میں عام طور پہ صب اللہ علیہ وسلم مخف کہنے سے روکا کرتے تھے مسلم کہہ لو محمد ابو رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ عجیب تھا فرماتے ہیں, اللہ علیہ تعالیٰ ہیں ہمیں ایک ہی کی اس کا پتہ یہی ففاح ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی گائے کا تھا تو گائے اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی لمپو لمپ لا پول کام کے لیے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ویس کھیتی باڑی کے کام آتا ہے اس کے اوپر سوار نہیں ہوا دا یہ بات کہی کا کروایا آنند میرا بھی ایمان ہے بکر کا بھی اور رنر کا میرے بھیڑیے نے ایک بکری چرائی تو اس کے پیچھے بکریوں کا بھیڑیا بول کے کہتا ہے من لہا یوم یوم اسے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا جب درندگی کا آنند ہوگا اور میرے سوا اس کا کوئی نکبان نہیں ہوگا یعنی سبحان سکھانے کوئی ایسا سبحان نہ بھیڑیا بھی بولتا ہے اور فرمایا آنند ہی آنا و بکر ابو بکر اس پر میں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہم ایمان لیںبہ ری اللہ سرماتے ہیں عمر عید قوم جب نبی کریب سلم یہ بات بیان کر رہے تھے اس وقت ابو بکر عمر اللہ تعالیٰ نما میں موجود نہیں تھے لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی میں بھی کہا کہ اس بات پر مجھے بھی یقین ہے اور ابو بکر کو بھی اور عمر کو بھی کے <قلنان> کی <ورنہ> <ورنہ> کی شمار کیا کرتے تھے کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر پر ہم کہ سب سے بہتر ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کچھ سزائر اور مناسب ہیں جو کہ صحیح بخاری میں امام بخاری اب اللہ کرے سہی بخاری میں اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک مناسب اور ذکر ہوئے ہیں جو ان کی اور پر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خصوصاً ابو و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نصیب فرمائے اور چند سٹا کرتے پرواتو کی ہوئی بلا تھی